تکبیر کا سیزن یہ جو دس دن عشرہ ذی کے ہیں اور پھر ان کے بعد تین دن ایام تشریق کے ان میں تکبیر کی فضیلت بڑھ جاتی ہے بس یوں کہیں کہ یہ تمام دن تکبیر کا سیزن ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنے کی توفیق عطا فرما دے ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت کیا حاجت اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کسی کے کہنے سننے اور ماننے پر موقوف نہیں ہے اتنا بڑا عش بڑے بڑے آسمان اور زمینیں سمندر اور بادل یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہیں طاقتور حکمرانوں کا منٹوں میں ختم یا بے بس ہو جانا بڑے جابر لوگوں کا کینسر کے درد سے کڑنا اور تڑپنا دن کی جگہ رات اور رات کی جگہ دن کا آنا جانا ان میں سے کچھ بھی انسان کے بس میں نہیں ہر چیز اللہ ہی اللہ پکارتی ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور یاد کرے اور بڑا بد نصیب ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دے فرمایا جو ہمیں بھلا دیتا ہے ہم اسے بھلا دیتے ہیں نس اللہ فنسیہم ہوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا اللہ تعالیٰ کا بھلا دینا یہ ہے کہ اب خیر کے دروازے بند ہر طرف شر ہی شر صبح و شام کفر گناہ بدکاری اور برائی نہ کوئی خیر نہ کوئی نیکی نہ کسی اچھے کام کی توفیق نہ اجر و ثواب کا کوئی موقع ایک جانور کی طرح جی کر مر گئے اور مستقل جہنم کا ایندھن بن گئے یا اللہ امان مگر وہ جنہیں اللہ تعالی یاد فرماتے ہیں ان کو تو ہر قدم پر خیر ہر قدم پر بھلائی اور ہر آن سعادتیں عطا فرماتے ہیں جب جس خیر کا موقع آیا ان کو اس کی توفیق عطا فرما دی تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے بادشاہ بن جائیں ذوالحجہ آیا تو ان کو تقبیر پر لگا دیا کہ اپنے رب کا نام بلند کرتے جاؤ اور خود اپنے رب کے قرب کی طرف بلند ہوتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد